الحمد اللہ ابلاعالمین واشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََٰ وحد اللہ شریق اللہ واشد اللہ محمدن ابدر رسول بعد فضلت الشیخ ابو عبداللہ عنایت اللہ ثنابلی مدنی حفظ اللہ جمیت اہل حدیث ممبئی کے ایک انتہائی فعال سرگرم متحرک مخلص دائی و مبلغ و خطیب باحث محقق اور مترجم ہیں جماعت اہل حدیث ہند کے ممتاز اور مستند و معتمد علماء اور فضلہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ممبئی اور اس کے قرب و جوار میں شیخ محترم کے یومیہ ہفتہواری اور ماہانہ علمی دینی منہجی اور تربیتی دروس اور پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں کا بھی علمی دورہ کرتے ہیں جہاں مختلف موضوعات پر شیخ محترم کے انتہائی گرا قدر دروس اور بیانات ہوتے ہیں کئی گرا قدر اور عظیم و شان کتابوں کے مؤلف اور مصنف بھی ہیں جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتے ہیں تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں منج صلف کی روشنی میں لکھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں اپنے موقف کو واضح کرتے ہیں کئی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ڈھیر ساری کتابوں کا سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں اکثر علماء کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا اردو زبان میں اور جو علماء اس وقت موجود ہیں ان میں علامہ شیخ صالح الفوزان حفیظ اللہ اسی طریقے سے علامہ شیخ عبدالرزاق البدر حفیظ اللہ کی کئی کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر سعید بن وحف القحتانی جو سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ امام اباز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ان کی اکثر کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ ساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیخ محترم کو دونوں زبان پر مکمل عبور عطا فرمایا ہے بڑی مہارت کے ساتھ بڑی آسان زبان میں سلیس عام فہم ترجمہ کرتے ہیں جس سے ہر طبقہ آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے شیخ محترم کی اگر ان ساری کتابوں کے نام یہاں گنوائے جائیں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی ان ساری کتابوں کو جمعیت اہل حدیث ممبئی کی جو سائٹ ہے وہاں پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا جمعیت اہل حدیث کی لائبریری میں جا کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اکثر کتابیں شیخ محترم کی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے شائع ہوئی ہیں شیخ محترم کی ایک بہت نمایاں وصف ہے بہت بڑی خوبی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مرہج صلف کے بے باگ ترجمان ہیں سلفی غیرت کوٹ کوٹ کر کے ان کے اندر بھری ہوئی ہے جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ ہیں وہاں سے اور پھر مدینہ یونیورسٹی سے فاروق و تحصیر ہیں اور ممبئی جمعیت اہل حدیث کے وہاں پر دائیں اور مبلغ ہیں تو شیخ محترم کو اس طریقے سے موقع ملا کہ جہاں جہاں گئے وہ انہیں وہی پلیٹ فارم ملا جہاں سے وہ سلفیت کی بے باک ترجمانی کر سکیں تو الحمد کتابوں کی تعلیم میں بھی اور کتابوں کے ترجمہ کرنے میں یعنی کتابوں کے انتخاب کرنے میں بھی انہوں نے انہیں کتابوں کو فوقیت دی یا انہی کتابوں کا ترجمہ کیا جو منہجر سلب سے متعلق ہی بہت بڑی خوبی ہے شیخ محترم کی بہت ساری خوبیاں ہیں شیخ محترم فرائض کی بھی ماشاءاللہ بہت ماہر ہیں اور بڑی اخلاص کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ الحمد سارے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں جمیعت حدیث ممبئی کے جو پروگرام ہوتے ہیں سالانہ یا ماہانہ یا اس طریقے سے اور پروگرام ان میں آگے آگے رہتے ہیں اور بڑی محنت ان کی شامل ہوتی ہے تو جن کتابوں کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا انہیں کتابوں کا انتخاب کیا جو منہج صلاف سے متعلق ہے ان کی بہت بڑی خوبی ہے یہ اور ایسی خوبی ہے جو قابل تعریف ہے تو کہ اسلام کے اندر ہم سے ہی مطلوب ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی یہ جو خوبی ہے کچھ لوگوں کے ہاں یہ قابل مذمت ہے ان کی اسی خوبی کی بنیاد پر لوگ ان کے تعلق سے نازیبہ باتیں کہتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں انہیں میں سے ابھی میرے پاس ایک صاحب نے فوزان رحمانی ثنابلی مدنی نامی کسی شخص کی ایک تحریر بھیجی جو تیسری قسط ہے پہلی اور دوسری میں نہیں پڑھی پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس تحریر کے اندر ان پر ان کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہے ان پر اقدام تراشیاں کیں اور ان کو منحجی منافق یا ان کے فتوے کے تعلق سے کہ وہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ وہ فساد پیدا کرتا ہے اور وہ دعوت کے دشمن ہیں علماء کے دشمن ہیں اور بلا فتنہ فتن اکبر بن جائیں گے وہ اگر ان کا سدباب نہیں کیا گیا یا قلع یا ان پر ان کی تردید نہیں کی گئی اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں یہ فوزان صاحب کون ہیں اللہ علم ہو سکتا ہے فیک آئی ڈی بنا کر کے انہوں نے یہ کیا ہو چونکہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا تو کہے بھی ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ایک مجہور شخص جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہ ہو وہ علماء کے ہاں جن کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہو اور جن کے اقوال اور جن کی باتیں اور کتابیں پڑھ کر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں اور جن کے ذریعے سے بہت سارے بداتیوں کو اور جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے مرحج سلب سے بھٹکے ہوئے تھے ان لوگوں کو حق ملا صحیح راستہ ملا ایک ایسی شخصیت پر ایک ایسا شخص جو مشہور ہے جسے کوئی نہیں جانتا ہے ان کی باتوں کو لے کر کے ایسے شخص کی باتوں کو لے کر کے ان پر ایگزام تراشیاں کرنا یا ان کی عزت کو داغدار کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو منج سلب کے خلاف ہے اگر وہ صاحب اتنی حق ہیں اور حق گوئی میں بے باک ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کم کو خوف نہیں ہے تو ان کو اپنا نام لکھنا چاہیے ظاہر کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں کون شخص ہوں مشہور شخص کی تو بات نا قابل قبول ہوتی ہے نا قابل اعتبار ہوتی ہے اور ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے سب مختلف ہیں ان کی خدمات کے علمی دعوتی منہجی اور تربیتی ان کی جو جو خدمات ہیں سب ان کا اعتراف کرتے ہیں تو ایک ایسے مشہور شخص کی باتوں کو کیسے قبول کر لیا جائے جو خود مشہول ہے اور جس کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ جو چند باتیں میں نے کہی ہیں اسی کے زبر میں کہی ہیں کیونکہ جو اہل حق ہیں اہل ایمان ہیں ان کا دفاع کرنا یہ اللہ رب عامن کی سنت ہے اللہ رب العمن انبیاء کا دفاع کیا صحابہ کا دفاع کیا اہل ایمان کا دفاع کیا ان اللہ ادا فی الضین امن اہل ایمان کا اللہ رب العمین نے دفاع کیا تو دفاع یہ اہل حق کا کرنا یہ اہل حق کی پہچان ہوتی ہے ایک ایسی شخصیت جن کی حما جہت خدمات ہیں تعلیف کے میدان میں ترجمہ کے میدان میں دعوت کے میدان میں ان کے بارے میں کوئی مجھول شخص اگر کوئی ایسی بات کہے اور الزام لگائے ایسے الفاظ کی روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد منہجی منافق فتن اکبر باللہ من ذالک ایسے ایسے الفاظ ان کے تعلق سے استعمال کیا اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے کسی مسئلے میں تو آپ علمی رد کر سکتے ہیں یہ ہر زمانے میں رہا ہے کوئی معصوم نہیں ہے کوئی معصوم نہیں ہے جماعت حق معصوم ہوتی ہے لیکن افراد معصوم نہیں ہوتے ہیں ان سے بھی غلطی ہوتی ہے ہو سکتی ہے سب سے غلطی ہو سکتی ہے ایم اربا ہیں ان کی ان سے خطائیں سردد ہوئیں یا اس طریقے سے اور علماء ہیں کتنے سارے مسائل میں ایم اربا ایک طرف ہیں اور جماعت اہلدیس ایک اور جو مشرق اہل حدیث ہے یا جو اہل حدیث علماء ہیں محدثین ہیں ان کا قول ان سے الگ ہے ان کا اتفاق ہے لیکن حق ان کے ساتھ نہیں ہے قرآن و حدیث کے خلاف ان کی باتیں ہیں لوگوں ان کی باتوں کو ان کے ادب احترام کے ساتھ علم کی روشنی میں ادب احترام کے ساتھ نہیں قبول کیا تو یہ ہر زمانے میں بات رہی ہے علامہ علمائی رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ تھے کتنے بڑے امام تھے کتنے بڑے محقق اور محدث تھے ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کیا گیا تو معصوم ال امبیا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے قرآن و حدیث معصوم ہوتے ہیں لہذا اگر آپ کو ان سے کسی مسئلے سے اختلاف ہے تو آپ اس مسئلے کو پر علمی رد کیجئے الزام تراشی کر کے اور ان پر بہتان تراشی کر کے اور اس طریقے سے ان پر اس طریقے کے سنگین الزامات لگا کر کے یہ تو علماء اور اہل حق کی روی رہی ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو صاحب ہیں وہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس جو ہے کوئی منہج ہے نہ ان کے پاس کوئی جو ہے عقیدہ ہے یا کوئی منہج ہے ان کے پاس لہٰذا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو الغرض یہ جو باتیں کی گئی ہیں اسی ضمن میں کی گئی ہیں ورنہ شیخ ہماری گفتگو کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے تو ہماری یہی دعا اللہ رب العامین سے کہ اللہ رب العامن شیخ محترم کے الفاظ فرمائے لاؤن سے مزید کام لے اور جمعیت حدیث ممبئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے الحمدللہ منہج کی کھل کر کے تبلیغ کی جاتی ہے منہج صلف کی اور اس کے تعلق سے مختلف پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں علماء کے لیے بھی عوام الناس کے لیے بھی اور ایسی علماء کو وہاں بلایا جاتا ہے جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں اور اور ان کے دروس اور ان کے بیانات مختلف مقامات پر اس سے ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھیے کہ وہاں کی جمیت سے وہی ایسی کتابیں شائع ہوتی ہیں جو اکثر جہمیتوں سے وہ کتاب شائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن الحمد للہ وہاں سے وہ منہجی کتابیں شائع ہوتی ہیں کیونکہ ایک ایک شخص کو غیرت مند ہونا چاہیے منہج کے تعلق سے عقیدے کے تعلق سے صلیب صن کے مناظر اور عقیدے کے تعلق سے انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے وہی غیرت جمیعت الحدیذ کے تمام ذمہ داروں کے اندر جو امیر محترم ہیں شیخ ابو السلام سلفی حفیظ اللہ اور اس طریقے سے شیخ اب عبداللہ عناط اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ یہ اور دیگر جو ذمہ داران الحمد یہ ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں غیرت پائی جاتی ہے اور یہ غیرت قابل مد ہے قابل تعریف ہے اور یہ ایک ممتاز اور نمایاں وصف ہے جو دیگر علماء سے ان کو ممتاز کرتی ہے لہذا یہ قابل تعریف ہے نہ کہ قابل قد ہے اور قابل مذمت ہے یہ تو الحمد ہماری ہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اللہ ان کو صبر دے اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لے یہ جو صاحب ہیں کون صاحب اللہ علم تین تین لاحقہ لگا رکھا ہے سنابلی بھی ہیں رحمانی بھی ہیں مدنی بھی ہیں اور کیا اس کے اندر حقیقت اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے یہ تین لاحقے کسے لگائے گئے ہیں کیا سچائی ہے کیا حقیقت اللہ بہتر جاننے والا لیکن ان کے بارے میں جو پتہ کیا گیا وہ یہ کہ کوئی ان کے بارے میں جانتا نہیں وہ کون صاحب ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری بھی صلاح فرمائے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں کوئی دنیا کے اندر معصوم نہیں ہے کوئی مبرہ نہیں ہے خطاؤں سے کوئی معصوم نہیں ہے غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں ہر شخص سے ہوتی ہیں لہٰذا لیکن ان غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی باتیں کریں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ علمی رد کریں دلائل کی روشنی میں من پر رت کریں زبان تراشیاں کرنا یا اس طریقے سے الزام تراشی تہمت بازیاں یہ ساری چیزیں سلب سے کے خلاف ہیں اللہ رب العامن ہم سب کی حفاظ فرمائے ہمارے علماء کے حفاظ فرمائے جماعت کے حفاظ فرمائے اور اللہ رب العامین ہم سب کو منہج صلف کی ترجمانی کرنے اور اس کی نثر و شاد کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیع عامین و صربینہ محمد والد ملاخت اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ